السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, وبرکاتہ. نحمد رسول الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب صدری امری سودری ویس من لسانی واہل قولی کتاب نکالی صفحہ نمبر نائنٹی تھری پانچواں باب بدعت بدعت کے بارے میں کل بھی ہم نے کچھ بات کی تھی آج اس سے آگے بڑھاتے ہیں بدعت کا کیا معنی تھا نئی چیز بغیر نمونے کے کوئی چیز بنانا اجر کی نیت سے ٹو انوینٹ سم تھنگ نیو دین میں اضافہ کرنا عقائد اور عبادات میں نیا طریقہ ایجاد کرنا ٹھیک ہے نئے سرے سے بات نکالنا اور سنت کے خلاف ہونا ٹھیک ہے چلیے آج تھوڑی سی مزید دہرائی ہو جائے گی اور, اور کلاسیفکیشن بھی بدعت لغوی تعریف یہ بدا سے لیا گیا ہے جس کا معنی ہے کسی چیز کا ایسے طریقے پر ایجاد کرنا جس کی پہلے کوئی مثال نہ ہو اور اسی سے اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے بدی السماوات سماواتی وول البقرہ 117 نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کو کل ما کن تو کہہ دیجئے میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں اور مثال ہے فلان فلانتن یعنی اس نے ایسا طریقہ ایجاد کیا ہے جسے اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا ابتداء اور ایجاد کی دو قسمیں ہیں آدات میں ابتداء اور ایجاد جیسے نئی نئی ایجادات مثلاََ گاڑی کمپیوٹر ان سب چیزوں کو بنانا اور یہ جائز ہے اس لیے کہ آدات میں اصل اباحت ہے یعنی مباح ہے جائز ہے ممنوع نہیں ہے یعنی ہر چیز جائز ہے اللہ یہ کہ نس اسے ناجائز کہے مثلا کوئی میوزیکل انسٹرومنٹ بنانا نمبر دو دین میں نئی چیز ایجاد کرنا یہ حرام ہے یہ منع ہے اس لیے کہ دین میں اصل توقیف ہے توقیف کس سے ہے وقف سے روک دی گئی وہیں پر سٹاپ کرنا ہوگا کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے اللہ کی طرف سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی نے ہمارے دین میں کسی ایسی نئی چیز کی ایجاد کی جو دین سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے من عہدہ امرنا ہادہ مالی سمنور بخاری اور مسلم بدعت کی قسمیں دین میں بدعت کی دو قسمیں پہلی قسم ایسے بدعت جس کا تعلق قول اور اعتقاد سے ہے یعنی عقیدے میں بدعت جیسے جہمیہ معتزلہ رافیدہ اور تمام گمراہ فرقوں کے اقوال اور اعتقادات دوسری قسم عبادتوں میں بدعت جیسے اللہ تعالی کی پرستش غیر مشروع عبادت سے کرنا غیر مشروع یعنی جسے شریعت نے نہیں بتایا نہیں سکھایا اور اس کی چند قسمیں ہیں یعنی عبادت میں بدعت کی چند قسمیں یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں نمبر ایک عقیدہ میں بدعت اور نمبر دو عبادات میں بدعت کیونکہ عادات میں تو اس کی اجازت ہے ایز لانگ ایز وہ شریعت سے ٹکراتی نہیں تو اعتقادی بدعت تو انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے لیکن اب عبادات میں بدعت کی اقسام ہے یہ ٹھیک پہلی قسم نفس سے عبادت ہی بدعت ہو یعنی ایسی عبادت شروع کر لی جائے جو تھی نہیں جس کا کوئی وجود ہی نہیں جیسے کوئی ایسی عبادت ایجاد کر لی جائے جس کی شریعت میں کوئی بنیاد اور اصل نہ ہو مثلا غیر مشروع نماز غیر مشروع روزہ یا غیر مشروع عیدیں جیسے عید میلاد وغیرہ اب آپ دیکھیے کہ یہ جو غیر مشروع نماز ہے اس کی کوئی مثال آپ کو معلوم ہے غزہ عمری اور رجب میں بھی ایک نماز ہوتی ہے سلاۃ رغائب رغائب جی یعنی باقاعدہ نام کے ساتھ ایک نئی نماز کا اضافہ اور اس کا طریقہ بھی مختلف خود ساختہ یعنی عام طریقے سے مختلف یعنی مخصوص قسم کی صورتیں اور مخصوص تعداد میں پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے اب یہ ساری عبادتیں جو ہیں یہ ساری نمازیں جو ہیں نمازوں کی کتنی قسمیں یعنی ایک تو فرض نماز ہے ٹھیک ہے اور پھر ان کے اوقات بھی مقرر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی پھر یہ ہے کہ کچھ نوافل ہیں جسے تحجد وغیرہ ہیں یا پھر فرض کے علاوہ اس کے ساتھ جو تحجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشروع ہیں ثابت ہیں کچھ ایسے ہیں کہ جو مثلا رمضان میں ادا کیے بیسیکلی وہ بھی صلاح اللیل ہی ہے جس کو تراویح کہا جاتا ہے پہلے حصے میں پڑھی جائے تو تراوی کہلاتی ہے اور آخری حصے میں ہو تو تحجد کہلاتا ہے اس کے علاوہ عید پر نماز پڑھنا یا جمعہ کی نماز ہے یا دحا ہے یا استشقاہ ہے یا کسوف خسوف ہے یہ تو ہیں مشروع نمازیں لیکن اگر کوئی شخص ایسی نماز پڑھے جس کا کسی حدیث میں کوئی نام نہیں آیا قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے صحابہ نے ایسی کوئی نماز نہیں پڑھی تو ایسی نماز پھر کیا ہو جائے گی بدعت کہلائے گی جو خود سے خود ہم نے اپنے اوپر لازم کر لی دوسری قسم جو مشروع عبادت میں زیادتی کی شکل میں یعنی ایک تو ہے کہ نئی نماز نکالنا اور ایک یہ ہے کہ نماز کے اندر کوئی اضافہ کر لینا اپنی مرضی سے نماز مشروع ہے بس زور کی نماز ہے لیکن چار رکتوں کی بجائے پانچ پڑھنے شروع کر دینا جیسے کوئی زہر یا اثر کی نماز میں پانچویں رقط زیادہ کر دے تیسری قسم جو عبادت کی ادائیگی کے طریقوں میں ہو طریقے میں کوئی خود ساختہ چیز شروع کر دینا یعنی اسے غیر شرعی طریقے پر ادا کرے جیسے مشروع اذکار اور دعائیں اجتماعی آواز اور خوش الحانی سے ادا کرنا یعنی کٹھے راگ لگا کر دعا مانگنا ایک تو یہ ہے نا کہ آپ سیکھنے کے لیے ایک طریقے سے آپ کو سکھا دی جاتی ہے لیکن وہ سیکھنا ہے وہ مانگنا نہیں لیکن اگر مانگنے کے لیے عبادت کے طور پر ایک ہے تعلیم کے طور پر وہ مختلف ہے لیکن عبادت کے طور پر اگر آپ اس کو یہ سمجھتے کہ اگر سارے لوگ مل کے راگ لگا کے مانگیں گے اکٹھے کورس میں تو زیادہ فائدہ مند ہوگی تو یہ غلط ہوگا یہ بدت کہلائے گا اور جیسے اپنے آپ پر عبادت میں اتنی سختی برتنا کہ وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تجاوز کر جائے یعنی آپ کی نماز سے آگے بڑھ جائے چوتھی قسم جو مشروع عبادت کسی ایسے وقت کی تخصیص کی شکل میں ہو جسے شریعت نے خاص نہ کیا ہو جیسے پندرہویں شابان کی شب کو نماز اور دن کو روزے کے ساتھ مخصوص کر لینا کیونکہ نماز اور روزے اصلا مشروع ہیں لیکن کسی وقت کے ساتھ خاص کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے دینی نقطہ نظر سے بدعت کا حکم دین میں ہر بدعت حرام اور باعث دلالت اور گمراہی ہے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دین کے اندر تمام نئی پیدا کی ہوئی چیزوں سے بچو کیونکہ ہر نئی چیز بدت ہے اور ہر بدت گمراہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے بھی کہ من احد صفی امرنا ہاغا مالئی سمن ہو فہور اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادات اور اعتقادات میں بدعتیں حرام ہیں لیکن یہ حرمت بدت کی نوعیت کے اعتبار سے مختلف ہے بعض بدتیں سراہتن کفر ہیں اس کو شرک کہیں تو زیادہ بہتر ہے جیسے صاحب قبر سے تقرب حاصل کرنے کے لیے قبروں کا طواف کرنا اور ان پر ضبیح اور نظر و نیاز پیش کرنا ان سے مرادیں مانگنا اور فریاد رسی کرنا جیسے غالی قسم کے جہمیوں اور معتزلیوں کے اقوال اور بعض بدتیں وسائل شرک میں سے ہیں جیسے قبروں پر عمارتیں تعمیر کرنا اور وہاں نماز پڑھنا اور دعائیں مانگنا بعض بدعتیں فسق اعتقادی ہیں جیسے خوارج قدریا اور مرجیا کے اقوال اور شرعی دلیلوں کے مخالف ان کے اعتقادات بعض بدتیں معاسی تو نافرمانی کی ہیں جیسے شادی اور بیاہ سے کنارہ کشی اور دھوپ میں کھڑے ہو کر روزہ رکھنے کی بدعت تو یہ مختلف درجے ہیں بدعتوں کے اندر بھی جو دلالت ہیں ایک غلط فہمی کی اصلاح جس نے بدعت کی تقسیم اچھی اور بری بدعت سے کی ہے یعنی بدآ حسنہ اور بدآ سیہ وہ غلطی اور خطا پر ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے برخلاف ہے حافظ ابن رجب نے اپنی کتاب جامع العلوم الحکم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان فن نق الب عطن کی تشریح کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کا مذکورہ فرمان ان جام کلمات میں سے ہے جن سے کوئی چیز خارج نہیں وہ اصول دین میں کزیم ہے یعنی, یہ نہیں کہا کلو الگ نہیں کی سب کی طرف ہے کلو جب کہہ دیا تو بس سب آگے بیچ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان من احدی ما نا داما سمن حد کے مشابے ہے لہذا جس نے بھی کوئی نئی چیز ایجاد کی اور دین کی طرف اس کی نسبت کی اور دین میں اس کی کوئی اصل مرضے نہیں, مرجے نہیں, ریفرنس نہیں کے جائیں جس کی سورس نہیں اس کا تو وہ گمراہی ہے اور دین اس سے بری اور الگ ہے خواہ وہ اعتقادی مثال ہو یا ظاہری اور باطنی اعمال اور اقوال ہوں کوئی بھی چیز ہو اور بدت حسنہ کہنے والوں کے پاس کوئی حجت اور دلیل نہیں ہے سوائے عمر رضی اللہ انہوں کے تراویح کے بارے میں اس قول کے کہ نعمت البداۃ حاضی ہی کیا ہی اچھی بدعت ہے ان لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی روح پذیر ہوئیں جن پر سلف نے کوئی نقیر نہیں کی یعنی انکار نہیں کیا جیسے کتابی شکل میں قرآن کریم کا جمع کرنا اور حدیث کی کتابت و تدوین یا پھر مختلف علوم کی تدوین جیسے الم و تجوید اور عقیدہ اور فک وغیرہ وغیرہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں الگ کوئی چیز نہیں تھے تو یہ عام طور پر لوگ بدعت کے جواز میں دو دلیلیں پیش کرتے ہیں ایک تو یہ کہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ امت البد اتوحادی اور دوسرے یہ کہ صحابہ نے بھی تو کئی نئی چیزیں بعد میں شروع کی تھی جو پہلے نہیں تھی جن میں ان علوم کا ذکر آتا ہے تو اب اس کی حقیقت کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہے ان دونوں کا جواب تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جن کی شریعت میں اصل ہے کیسے یہ نئی نہیں ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان کہ نعمت مت البدا تو اس سے مراد لغوی بدعت ہے نہ کہ شرعی بدعت یعنی انہوں نے لفظ کو لغوی معنوں میں استعمال کیا ہے نہ کہ شرعی معنوں میں یعنی بدت کو اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں تو وہاں پر دونوں معنی آپ کو ملیں گے اور یہاں ان کی مراد لفظ بدت ہے نہ کہ شرعی بدت پس شریعت میں جس کی اصل موجود ہے جس کی جانب رجوع کیا جا سکتا ہے تو جب اسے بدعت کہا جاتا ہے تو وہ لغی بدعت مراد ہوتی ہے نہ کہ شرع اس لیے شرعی طور پر بدعت وہ ہے جس کی شریعت میں کوئی اصل نہ ہو اس کو انڈر لائن کر لیں جس کی شریعت میں کوئی اصل نہ ہو جس کی جانب رجوع کیا جا سکے اور قرآن کریم ایک کتاب کی شکل میں جمع کرنے کی اصل شریعت میں موجود ہے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم لکھنے کا حکم فرماتے تھے آپ کاتبوں کو بلاتے اور لکھواتے تھے لیکن متفرق طور پر لکھا ہوا تھا کیا وجہ تھی جو میسر تھا اسی پہ لکھا جا رہا تھا صحابہ کرام نے ایک مصحف میں حفاظت کی سے اکٹھا تھی یعنی جلد کے اندر کر دیا حفاظت کے لیے آسانی کے لیے سہولت کے لیے اگر یہ ایک جلد میں نہ ہو کوئی صورت کہیں ملتی کوئی کہیں ملتی آج بھی آپ دیکھیے تو کتنا مشکل ہوتا اور تراوی بس کہتے نا حضرت کہ عمر نے شروع کی تھی تو نعوذ باللہ یہ بھی بدت ہے تو تراویح جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو چند رات پڑھائی تھی جماعت کے ساتھ تو اصل تو موجود ہے اخیر میں فرض ہونے کے خوف سے جماعت پڑھنا چھوڑ دی وہ نہ ساری پڑھاتے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم برابر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور وفات کے بعد الگ الگ گروپ میں پڑھتے رہے آپ کی زندگی میں بھی الگ الگ پڑھتے تھے یعنی اپنے اپنے میں. اور بعد میں بھی حضرت ابو بکر کے دور میں ایسا ہوتا رہا خلافت میں ایک امام کے پیچھے لوگوں کو جمع کر دیا تو انہوں نے تو صرف اکٹھا کیا جیسے صحابہ نے قرآن مجید کو جمع کر دیا ایسے حضرت عمر نے لوگوں کو جمع کر دیا ایسا تو نہیں کہ انہوں نے کوئی نئی نماز ایجاد کر لی تھی یا اس کی رکتوں میں اضافہ کر لیا تھا یا اس کے کسی طریقے میں اضافہ کر لیا تھا اس کا طریقہ کچھ اور مسئلہ اس کا وقت بدل دیا کہ وہ دن کو پڑھنا شروع کر دی ایسی تو کوئی چیز نہیں تھی نا صرف کیا کیا تھا انہوں نے سب کو اکٹھا کر دیا تھا اور آج آپ دیکھیں کیا سارا شہر ایک جگہ جمع ہوتا ہے نہیں اب بھی تو لوگ مختلف علاقوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اپنی اپنی سہولت سے اور کیا سارے لوگ قرآن پاک پورا پڑھتے ہیں نہیں اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا یہاں اسلام آباد کا تو مجھے نہیں معلوم لیکن کراچی میں کچھ لوگ صرف دس دن پڑھتے ہیں کچھ لوگ دس دنوں میں ہی پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگ پورا مہینہ بھی پڑھتے لیکن پورا قرآن مجید مکمل نہیں کرتے تو کبھی کسی نے ان پہ نقیر کی کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو تمہیں لازم ہے کہ پورا کرو قرآن نہیں سہولت کے لیے جو بھی ہو اور کچھ لوگ ایک سے بھی زیادہ قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں تو جس کو جتنی نیکی کا شوق ہو اور کبھی کسی ایک نے دوسرے کو اس کا پابند نہیں کیا اور اب بھی کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ کچھ تو امام کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں اور کچھ خدا کے پڑھ لیتے ہیں گھر میں جیسے حافظ وغیرہ ہوتے ہیں کچھ لوگ تو وہ اپنی دہرائی کے لیے خود سے بھی پڑھتے ہیں تو یہ دین میں کوئی بدت نہیں ہے کیونکہ اس کی اصل موجود ہے یہ ہے اس کی دلیل بیسیکلی اور کتابت حدیث کی بھی شریعت میں اصل ہے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو بعض حدیثیں سے لکھنے کی اجازت مرحمت فرمائی تھی اور عمومی طور پر آپ کے زمانے میں اس کے لکھنے کی ممانت تھی اس ڈر سے یہ قرآن کے ساتھ خلط ملت نہ ہو جائے یعنی حدیث کو اس لیے نہیں لکھنے سے روکا تھا کہ یہ کوئی بدت ہے بلکہ کس لیے اس کی خاص وجہ تھی کیونکہ اس وقت پہلی پرائرٹی کیا تھی کہ قرآن مجید صحیح طور پر لکھا جائے اور وہ جمع ریسورسز کم تھے لوگ لکھنے والے کم تھے اب اگر ایک کام کے لیے لوگ ہی کم ہے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا نا کہ پہلے کون سا کام کرنا چاہیے اور زیادہ اہم کون سا ہے اور اس کے بعد کون سا کرنا چاہیے اور اگر اکٹھائی شروع کر لیا جائے تو اس میں کیا کباطیں ہو سکتی تو ان کو اوائڈ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کو لکھنے سے منع کیا تھا اور خصوصاً اسی پیپر پہ جس پہ قرآن مجید لکھا ہو اور جہاں تک عقیدہ کا تعلق ہے یہ علوم الحدیث یا فقہ وغیرہ کا تو یہ بھی سہولت کے لیے ان کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا ٹھیک ہے نا اب مثلاً جو کچھ آپ نے اب تک پڑھا اس میں ہارڈلی کوئی چیز ہوگی آپ کو پہلے سے یہ ساری چیزیں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے خصوصاً اگر پورا قرآن مجید پڑھ جائیں اور عدیز کورس بھی کر جائیں تو کانسیپٹ آپ کے لیے نئے نہیں ہیں لیکن الگ طور پر ایک سسٹمیٹک وے میں پڑھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اس ایک خاص موضوع سے متعلق پوری چیزیں ذہن نشین ہو جاتی کیونکہ کسی بھی کام کو جب آپ لگ کے کرتے ہیں گہرائی میں جا کے کرتے ہیں ترتیب سے کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ اور ہوتا ہے تو ایک ہوتا ہے کسی بھی چیز میں کہ آپ پڑھ رہے ہیں اور وہ چیزیں پھیلی ہوئی ہیں اور ایک ہوتا ہے ان سب کو منظم کر دینا آرگنائز کر دینا اور ایک خاص طریقے سے پڑھنا تو یہ ایک ٹول ہے یہ دین میں اس کی اصل تو موجود ہے ہاں بدت اس وقت ہوگا یہ جب وہ چیزیں اس میں پڑھائی جائیں جو دین میں اصل میں ہیں ہی نہیں جن کی کوئی دلیل نہیں سمجھ گئے یا یہ سمجھنا کہ اس طرح پڑھنے میں ثواب زیادہ ہے اور دوسری طرف پڑھنے میں کم ہے یہ نہیں ہے مقصد اس میں چلیے بدتوں کے ظہور کے اسباب ظاہر ہونے کی وجوہات کتاب و سنت پر مضبوطی سے جمے رہنے ہی میں بدت اور گمراہی میں پڑھنے سے نجات ہے بچ کیسے سکتے ہیں بدت سے جب کیا کریں قرآن و سنت کو مضبوط پکڑ لیں اللہ تعالی کا فرمان ہے وہ انہاگا سروتی مستقیمہ فتب ولاب الفطف رقب کم انبیلام 153 اور یہی میرا راستہ سیدھا ہے اس کی پیروی کرو اور دیگر راستوں کی پیروی نہ کرو جو تمہیں اس کے راستے سے جدا کر دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں واضح کر دیا ہے آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا کہ یہ اللہ کا راستہ یعنی پھر اس کے دائیں اور بائیں چند لکیریں کھینچی اور فرمایا یہ بہت سارے راستے ہیں اور ان میں سے ہر ایک راستے پر شیطان ہے جو اپنی جانب بلا رہا ہے پھر آپ نے یہی آئے تلاوت فرمائی وہ انہا سروتی مستقیمن فتبیو ولا تبیو سبل سبل کون سے جو اس کے دائیں بائیں جا رہے ہیں ڈائیورژن فتح انصبیلی وہ تم کو اصل رستے سے دور لے جائیں گے پس جو بھی کتاب و سنت سے روگردانی کرے گا تو اسے گمراہ کن راستے اور نئی بدتیں اپنی جانب کھینچ لیں گی کس کو جو کتاب و سنت سے دور ہوگا اس کو بدتیں اپنی طرف کھینچ لیں گی اٹریکٹ کریں گی اگر ہمارے معاشرے میں بہت سی بدتتے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کیونکہ اصل دین سامنے نہیں ہے ان کے تو وہ پھر اور چیزوں کو دین سمجھ کے اختیار کر لیتے ہیں, اپنا لیتے ہیں. بدتوں کے ظہور کے اسباب مدرج ذیل ہے پہلا سبب دینی احکام سے اور جہالت جو جو زمانہ گزرتا گیا اور لوگ آثار رسالت سے دور ہوتے گئے علم کم ہوتا رہا اور جہالت عام ہوتی گئی جیسا کہ اس کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث میں دی ہے تم میں سے زندہ رہنے والا شخص بہت سارے اختلافات دیکھے گا ابو داود اور ترمتی اور اپنے اس فرمان میں بھی کہ اللہ تعالی علم بندوں سے چھین کر نہیں ختم کرے گا بلکہ علماء کو ختم کر کے علم ختم کرے گا یہاں تک کہ جب کسی عالم کو زندہ نہیں چھوڑے گا تو لوگ جاہلوں کو رو بنا لیں گے اور یہ لوگ مسئلہ پوچھنے پر بغیر علم کے فتوا دیں گے تو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے جانے بیان العلم و فدل تو علم اور علماء ہی بدت کا جواب دے سکتے ہیں اور جب علم اور لماہی کا فقدان ہو جائے تو بدت کے پھلنے پھولنے اور بدتیوں کے سرگرم ہونے کے مواقع میسر ہو جاتے ٹھیک دوسری چیز خواہشات کی پیروی جو کتاب و سنت سے اراض کرے گا وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرے گا جیسا کہ ارشاد باری تعلیٰ ہے علم یس تجیب سورت القص اگر یہ تیری بات نہ مانے تو, تو یقین کر لے کہ یہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں اگر یہ تیری بات نہ مانے تو تم یقین کر لو کیا کہیں خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں یعنی دو چیزیں ہوتی ہیں یا انسان لا علم ہوتا ہے اور یا انسان خواہشات کو پیروکار ہوتا ہے تب وہ دین کے اصل رستے کو چھوڑتا ہے اور اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہے جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہو بغیر اللہ کی رہنمائی کے اور فرمایا 23. کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا ہے یعنی اس کو پوچھتا ہے اس کی مانتا ہے اور باوجود سمجھوش کہ اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے اور اس کی آنکھ پر بھی پردہ ڈال دیا ہے اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون اداع دے سکتا ہے چنانچہ یہ بدعات اتباع خواہشات کی پیداوار ہیں یعنی ہم اصل دین پر عمل کرتے ہوئے جب کہتے ہیں کہ ہم تھک گئے ہیں بور ہو گئے ہیں تب کوئی نئی چیز ہو یعنی انسان ہر چیز میں جدت چاہتا ہے لباس میں جدت کھانوں میں جدت رہن سہن کے عادات اور اتوار میں جدت جدت تو اس جدت پسندی کی وجہ سے اور جدت پسندی کی کبھی وجہ کیا ہوتی ہے صرف ضرورت نہیں ہوتی میں خواہش نفس ہوتی میں دل یہ کہہ رہا ہے اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہوتی تیسرا سبب مخصوص لوگوں کی رائے کے لیے تعصب رتنا کسی کی رائے کی طرف داری کرنا یعنی آپ ایک خاص پرٹیکولر اسکول آف تھاٹ کو فالو کرنا چاہتے ہیں اور اسی کے پیچھے جانا چاہتے ہیں تو پھر سم ٹائم آپ کے سامنے اصل دین آ بھی جائے اصل بات آ بھی جائے تو آپ صرف اس لیے نہیں لیتے کہ نہیں مجھے اصل میں پلاں رستہ اختیار کرنا ہے کسی کی رائے کی طرف داری کرنا یہ انسان اور دلیل کی پیروی اور معرفت حق کے درمیان بہت بڑی رکاوٹ ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے وہ اذا انزل سورت البکرا البقرہ 170 اور ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی کی اتاری ہوئی کتاب کی تاب کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے اور آج کل یہی حالت متاثبین کی نا جو باعث لوگ ہیں جب انہیں کتاب و سنت کی پیروی اور ان دونوں کی مخالف چیزوں کو چھوڑنے کے لیے کہا جاتا ہے یعنی جو کتاب و سنت کے اگینسٹ جا رہی ہوں تو یہ اپنے مذاہب مشائق اور آباء اجداد کو دلیل بناتے اور حجت کے طور پر پیش کرتے ہیں کیا کہتے ہیں ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے امام صاحب یہی کہتے ہیں یا ہمارے ماں باپ یہ کہتے تھے تو کیا خیال ہے ہمارے امام صاحب یا ہمارے ماں باپ ان کو کچھ سمجھ نہیں تھی بات یہ ہے کہ کیا امام اور والدین معصوم من الخط ہے ان سے غلطی نہیں ہو سکتی ہو سکتی لیکن معصوم کون ہے انبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب اللہ تو ہے ہی ہر شک کو شبہ سے پاک لا رہی بفی تو خالص چشمے سے پانی پینے کی بجائے وہ کیا کرتے ادھر ادھر سے سہولت کے لیے جو اس کی شاخیں نکلی ہوئی ہیں اس میں لے لیتے ہیں خواہ وہ دوسرے درجے کا ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بدت سے خبردار کر دیا تھا کہ ایسا ہوگا لوگ نئی باتیں نکالیں گے اور تمہیں اس سے ہوشیار رہنا مسر احمد میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد حکومت کی باگ ڈور کچھ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں بھی آئے گی جو سنت کو مٹا دیں گے اور بدعت کو فروغ دیں گے اور نماز کو اس کے وقت مقررہ سے ہٹا دیں گے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات جمعہ کی نماز اتنی لیٹ ہوتی ہے کچھ جگہوں پر کہ بالکل اثر کے قریب ہو جاتا ہے وقت خصوصاً سردیوں میں حالانکہ اگر آپ بخاری کو دیکھیں اور حدیث کی کتابیں دیکھیں تو جمعہ کی نماز کا وقت تو بہت ہی ارلی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں ہی پہلے سے بتا دیا تھا کہ یہ ہوگا کہ لوگ دین میں ٹمپرنگ کریں گے اور اپنی مرضی سے چیزوں کو آگے پیچھے ہٹائیں گے تو یہ جو ہے نا ولابل قرآن مجید کی جو آیت ہے یہ بھی اسی کی طرف اشارہ کرتی فرق انصبی لال وسا کمبی لال تتون اس چیز کی تم کو وسیعت کی جاتی ہے تاکید کی جاتی ہے کہ اگر تم اصل سے ہٹے اور شاخوں میں پڑ گئے ادھر ادھر دوسرے پہ نکل گئے تو تمہیں اصل سے جدا کر دیں گے تو تب تب اسبل میں مجاہد کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے البدع و شبہات بدعات اور شبہات ہیں. پھر اسی طرح یہ کہ ہر طرح کی بدت سے منع کیا گیا ہے آدات کی بات نہیں کر رہی میں دین میں ہر طرح کی بدت یہ بھی یاد رکھیے دین میں بدت آدات میں بدت نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تم میں سے میرے بات زندہ رہے گا تو انقریب وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا پس تم پر لازم ہے کہ تم میری سنت اور راشدین میں جو ہدایتی یافتہ ہیں ان کی سنت کو پکڑے رہو اور اسے سے مضبوط پکڑ کر رکھو اور دین میں نئے امور نکالنے سے بچتے رہو کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے ابن عمر کہتے ہیں ہر بدت گمراہی ہے خواہ لوگ اسے نیکی سمجھے یعنی خواہ اسے لوگ نیکی کا کام سمجھ کے کر رہے ہوں لیکن بظاہر نیکی نظر آنے والی چیز بھی گم رہی ہے یہی تو بدت کی زیادہ مشکل بات ہے دیکھیں شرک بھی پہچانا جاتا ہے بعض اوقات بہت جلدی کفر بھی پہچانا جاتا ہے لیکن بعض اوقات کی پہچان بھی نہیں ہوتی اور غیر محسوس طریقے سے انسان ان میں جا پڑتا ہے کیونکہ ان کی ظاہری شکل دین کیسی ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں تم سے کوئی حدیث بیان کیا کروں تو اس میں مزید اضافہ نہ کیا کرو تو یہ اضافہ بھی پھر کیا ہوگا بدت یعنی اپنے پاس سے اس کے الفاظ مت بڑھایا کرو اس معاملے میں جو احادیث کے ترجمے ہیں نا ان میں بھی احتیاط برتنی چاہیے بعض لوگ ترجمہ کرتے ہوئے کسٹمائز کرتے کرتے کچھ سے کچھ بنا دیتے کہیں سے کہیں کھینچ لے جاتے ہیں تو طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ جیسے عربک ٹیکسٹ ہے اس کے مطابق ترجمہ اس کو ایز اٹ اس پڑھ کے پھر اس کے بعد آپ اس کی وضاحت میں اگر کچھ کہنا چاہیں تو کہیں لیکن اصل میں اضافہ نہیں کرنا آپ کو اس کو اپنے مرضی کے معنی نہیں پہنانے کونٹیکٹ میں ہی لینا ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے علاوہ دوسروں کی باتوں کو سنت نہ سمجھا جائے سنت کا کل کیا مانا بتایا تھا طریقہ تو ویسے تو لغوی معنی میں کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے لیکن کس طریقے کو سنت نہیں کہا جا سکتا جو بظاہر دین کا طریقہ نظر آ رہا ہو لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ایک قوم یا مختلف حکمران ہوں گے جو میری سنت پر عمل نہیں کریں گے اور میری سیرت کے علاوہ کوئی اور سیرت اختیار کریں گے تو ان کے بعض امور کو اچھا سمجھے گا اور بعض کو برا یعنی بعض چیزیں ان کی سنت کے مطابق نہیں ہوں گی لیکن تم ان کو اپریشیٹ کرو گے کیونکہ سنت کا علم ایک تو بعضوقت نہیں ہوتا اور دوسرا یہ ہے کہ بعضوقت جب کوئی حکمران یا کوئی انفلوئنشل شخص کوئی ایسا کام کر رہا ہوتا ہے تو انسان کہتے ہیں یہ تو بہت سمجھدار ہے یہ کر رہا ہے تو ٹھیک ہی کر رہا ہوگا اس لیے اس کے طریقے کی پر بھی کر لو یہاں سے بگاڑ آ جاتا ہے پھر اس جہالت سے بھی بچنا چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں چیزوں کی حقیقت جیسی وہ ہے ویسی ہی دکھا اور کہیں بھی اپنے نفس کی خواہش یا کسی اور کی کوئی ایسی چیز جو دین نہ ہو اور اسے ہم دین سمجھ کے اختیار نہ کریں اس سے ہمیں محفوظ رکھ ہم اس کو دین سمجھ کے اختیار کریں جو اصل میں دین نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے پہلے جس امت میں نبی بھیجا گیا اس کی امت میں سے اس کے حواری اور صحابی بھی ہوئے امت کے کچھ لوگ اس کے ساتھی تھے جو اس کی سنت پر چلنے والے اور اس کے حکم کی پیروی کرنے والے تھے لیکن ان صحابیوں کے بعد کچھ لوگ ایسے بھی ہوئے جو وہ کہتے تھے جو وہ خود نہیں کرتے تھے یعنی خود عمل نہیں کرتے تھے اور وہ کرتے تھے جن کا ان کو حکم ہی نہیں دیا گیا تھا یعنی نیکسٹ جنریشن میں ان کی فالوئنگ جنریشن میں کیسے لوگ آئے یعنی نبی نے تو اللہ کی مرضی کے مطابق کام کیا پھر اس کے ساتھیوں نے بھی وہی کیا جو نبی نے کیا پھر ان ساتھیوں کے نبی کے جانے کے بعد وہ ساتھی جو تھے ان کے وہ اس طریقے پر چلتے رہے لیکن آہستہ آہستہ ڈائلوشن ہوئی جو بعد میں لوگ آئے انہوں نے کیا کیا اور رستے نکال لیے یعنی وہ کرنا شروع کر دیا جو اصل میں نہیں تھا اور آپ دیکھیے کہ کرسچینٹی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کی لیکن بعد میں جو ان کے جو ہواریوں کے آگے فالوئر سے وہاں سے شروع ہوئی انہوں نے یہ بدتیں ایجاد کی کمپیریٹ ریلیجن پڑا تو اس میں یہ کانسپٹ پڑھا ہوگا نا آپ نے کہ کس طرح انہوں نے دین کو بگاڑا اصل دین میں کیسے بگاڑ آیا لوگوں نے بگاڑ ڈالا نا جنہوں نے دین کے نام پر غیر دین کو پیش کیا تو جب بھی دین پڑھنے جائیں تو کیا پڑھیں کس طرف کو جائیں اس کے اصل کو دیکھیں اگر اصل میں ہے تو ٹھیک ہے اور اگر اصل میں نہیں تو کتنا بھی خوبصورت ہو ٹھیک نہیں ٹھیک ہے نا بات واضح ہوئی ہے یا نہیں ابھی بھی ہوئی فرمایا جس شخص نے ہاتھ سے ان کا مقابلہ کیا وہ بھی مومن تھا جس نے زبان سے ان کا مقابلہ کیا وہ بھی مومن تھا جس نے زبان سے جہاد کیا وہ بھی مومن تھا اس کے علاوہ رائی دانے کے برابر بھی ایمان نہیں رہتا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ بدعت کر رہے ہوں ان کو ان کی بدعت سے روکنا چاہیے اور اگر ہم بدعتوں کو دیکھ کر چپ رہے ہیں اور بدتوں کو دیکھ کر ہمیں کوئی تکلیف ہی نہ ہو اور ہم منع نہ کریں تو اس کا کیا مطلب ہے ہمارا ایمان نہ ہونے کے برابر کیونکہ اگر ایمان ذرا سا بھی ہوگا نا چنگاری اتنی بھی ہوگی نا تو کیا کرے گی وہ شعلہ بن جائے گی کبھی وہ بڑا کھٹھے گی لیکن اگر چنگاری بجھ گئی ہے ذرا رائی برابر بھی کچھ نہیں ہے باقی تو اس سے تو کچھ خیر نہیں نکلنے والی پھر اسی لیے یہ ایک مختصر سی کتاب ہے بدت کیا ہے منیب نے لکھی ہیں خاتون لیکن ماشاءاللہ ان کا قلم اتنا رواں ہے کہ انہوں نے لگتا ہے کچھ چھوڑا ہی نہیں میں اس کو پڑھ پڑھ کے انجوائے کر رہی تھی انجوائے اس معنی میں کہ جو جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے نا جس کی اصل دین میں کوئی نہیں وہ انہوں نے منشن کر دیا تو مجھے اس سے بڑا ذاتی طور پہ مجھے سہولت ہوئی پہچان کرنے میں کہ کوئی اس میں سے میں تو نہیں کام کرتی کہ جو بھولے سے انسان شروع کر دیتے ہم معصوم تو نہیں ہیں نا ہم بھی پھسل سکتے ہیں کسی چیز کو نیکی سمجھ کے شروع کر دیں لیکن اس کی کوئی اصل بنیاد دلیل نہ ہو تو میں ہی چاہوں گی کہ یہ اگر آپ کے پاس ہو کتاب اور اس کو اپنے سیلف देख کے لیے دیکھ لیں اور پھر آپ کو कि میں آسانی ہوگی کہ کہاں کچھ ایسا ہو رہا ہے غلط اور پھر کم از کم خود ان چیزوں کو چھوڑے اگر کہیں بھی کچھ موجود ہے اور سب سے پہلے اپنے عمل سے تبلیغ کریں آپ نے دیکھا ہوگا کہ شرک اور کفر سے روکنا لوگوں کو اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا بدت اتنی شدید ریزینٹمنٹ آتی ہے اتنی شدید خاندانوں کے اندر کہ آپ سوچ نہیں سکتے جینت اوپر کر دیتے تو بہت حکمت کے ساتھ کیونکہ یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے اور یہ اس کا دھوکا ہے کہ انسان کو تھکائے بھی اور اس سے وہ کام کرائے جس کا کچھ بھی اجر نہیں بلکہ الٹا پکڑ ہونے والی ہے مثلا پاکستان کا جھنڈا ہے کتنے رنگ ہیں اس میں تو اگر کوئی ایک تیسرا بھی لگا دے اس میں تو کیا ہوگا پاکستان کا وہ نہیں رہے گا وہ پارٹی کا جھنڈا ہو جائے گا یا اور اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ یہ ہے پاکستان کا جھنڈا یہ ہے اصل دین آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک جرم ہے افینس ہے اب اگر کوئی کہے لو اتنی اتنیٹی اس غریب نے کیا کیا کہ آپ اسے پھانسی چڑھا رہے ہیں ایک تھوڑا سا ایک نیا رانگی لگا دیا جدت ہونی چاہیے کوئی چاند تارے کی اگر شیپ الٹی کر دی تو وہ بھی جرم ہے تو آپ یہ نہیں کر سکتے تو کیا ایک دین ہی ایسی چیز رہے گی کہ جس میں آپ جو جی چاہے کھیل کھیلیں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ خود ویل انفارمڈ ہو میں نے جب اس کو پڑھا تھا تو ایسے نہیں جی پڑھ لیا تھا میں ہر ایک چیز پہ رک کے سوچے تھے اس کو کیوں کہا بدت اس کو, کیوں؟ اس, کو کیوں؟ اس کو کیوں کیا وجہ کہ کی اس کی اصل نہیں ہے نا کوئی اگر کوئی اصل ہو تو ٹھیک ہے ہم بھی کر لیتے ہیں ہم کیوں محروم رہے بدت پر تو کوئی توبہ بھی نہیں کرتا نا پھر شرک کفر سے تو پھر بھی انسان کہتا ہے کہ میں اتنی بڑی گمراہی میں تھا لیکن اس سے توبہ بھی نہیں کرتا کیونکہ وہ اس کو اچھا سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے نا بعض لوگ بدت کو جاری کرنے کے لیے دلیل یہ دیتے ہیں کہ اس طرح ہم لوگوں کو دین کی طرف مائل کرتے ہیں کیونکہ یہ لوگ اس طریقے کا دین پسند کرتے ہیں تو پھر پیروی دین کی ہو رہی ہے خواہشات کی اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے طریقوں کو اختیار کر لیا تھا کہ اس طرح قریش راضی ہو جائیں گے تو اتنے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے تو دین کو بڑی ترقی حاصل ہو جائے گی لقد إليهم قليلا اور اگر آپ اس کی طرف رخ بھی کرتے ادن تو کیا ہوتا تب لذکنا کا ہم آپ کو چکھاتے حیاتی و دفل ممات دنیا میں بھی دگنی سزا اور موت کے وقت بھی دگنی سر اور ہمارے مقابلے میں تم کسی کو مددگار نہ پاتے اللہ اپنے نبی کو جو اللہ کے محبوب ہیں اس انداز میں خطاب کر رہے ہیں کہ اگر آپ ایسا کرتے جو کہ آپ نہیں کرنے والے تھے تو آپ کے بھی سمل کو ہم قبول نہ کرتے کیونکہ من امر نا امرنا مال سا مل ہوں فہورتن ریجیکٹ تو اس لیے اس میں بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے تو پہلے درجے پر پہ خود چھوڑ دینا ہے ان چیزوں کو اگلے درجے پر پھر ان کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اور پھر تیار رہنا ہے کس کے لیے مار کھانے کے لیے جی دیکھیے اس خاص چیز پر بحث کرنے کے بجائے نا جڑ کاٹنی چاہیے پہلے کہ بھائی یہ کیوں کر رہے ہیں یعنی یہ کرنا کیوں منع ہے کیوں نہیں کرنا چاہیے اگر لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی نا جڑ کٹ گی تو سارے پتے ڈھٹ جائیں گے سب صاف ہو جائے گا لیکن اگر جڑ باقی ہے نا تو پھر ایک گرے گا تو دوسرا آ جائے گا تو وہ اثر باقی رہ جائے نا تو پھر پھوٹ پڑتا ہے تو عقیدہ صحیح ہوگا تو پھر وہ اس کی جڑ کٹے گی نا کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آتی وہ کہتے سے برائی کیا ہے غلط کیا ہے تو پہلے ان کو آپ پہلے تو آپ خود لکھیے بدعت ہوتی کیا ہے بدعت کی قسمیں کتنی ہیں بدعت غلط کیوں ہے بدعت سے کہاں منع کیا گیا اور انشاءاللہ ابھی بدعت کے نقصانات کیا ہیں یہ پہلے آپ خود واضح ہو جائیں جب خود ہو جائیں گے تو انشاءاللہ پھر دوسروں کو بھی پہلے یہ سمجھا کے پھر چیزوں سے روکیں وہ پھر سیکنڈری ہو جاتا ہے پھر اس کی بھی نوبت بازوقت نہیں آتی کہ آپ انہیں کہیں یہ چھوڑو یہ چھوڑو وہ خود ہی چھوڑ دیتے وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہے اور یاد رکھیے بدعت تب جائے گی جب سنت آئے آغاز بدت ختم کرنے سے نہیں کرنا آغاز کہاں سے کرنا سنت عام کرنے سے جب روشنی پھیل جائے گی تو لوگوں کو خود ہی نظر آنے لگے گا کہاں کہاں غلطی کیا نہیں ہونا چاہیے اور اگر روشنی نہیں اور لوگوں کے اندر ایمان ہی نہیں اور آپ اوپر اوپر سے ان کی صفائی کر رہے ہیں تو وہ تو کبھی نہیں ہونے کی سب سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا کریں ان کا مقام بلند کریں کیونکہ پتہ کیا ہوتا ہے ذرا سا آپ روکتے ہیں نا تو فوراً آپ کے اوپر الزام دے دیتے ہیں کہ آپ گستاخے رسول ہیں اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی محبت نہیں تو پہلے اپنی محبت تو بتائیے کہ آپ کس طرح کی محبت کرتے ہیں اسے اور آپ خود کیا جانتے ہیں پروفٹ کے بارے میں کیونکہ بہت سے لوگ خود کچھ نہیں جانتے ان کو اوپر اوپر سے پتہ چل جاتا ہے یہ ہے اور وہ اس کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں یہ بدعت ہے یہ ہے اور نہ ان کی کوئی بات سنتا ہے نہ مانتا اور الٹے جھگڑے فساد شروع ہو جاتے ہیں تو ترتیب کو ملوز خاطر رکھیے سنت کو بھی فرض کے درجے میں نہیں لے جایا جا سکتا یہ بھی بدعت ہو جاتی دین کی رخصتیں قبول نہیں کرتے بعض لوگ مثلاً قصر نہیں پڑھتے وہ کہتے کیا ہم فارغ ہیں ہم پوری نماز پڑھ لیتے جراب پر مسا نہیں کرتے خواہ دین کو مشکل بناتے اچھا بعض اوقات لوگ کہتے ہیں ہم نیک نیتی سے یہ کر رہے ہیں اور نیت بہت اچھی ہے تو نیک نیتی سے بھی کیا ہوا کام باعث اجر نہیں ہوتا دوسری شرط کیا ہے سنت کے مطابق دو شرائط ہے نا آسن عمل کی تو خالی نیک نیت ہی نہیں دیکھی جائے گی اور کچھ نہیں کر رہے کچھ تو کر رہے ہیں تو وہ جو کرنا چاہیے وہ جو نہیں کر رہے اس لیے وہ کریں تو کوئی بھی بہانہ اس کے لیے نہیں چاہیے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اصل ایک طویل حدیث ہے یا ہی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم صبح کی نماز سے پہلے عبداللہ بن مسعود کے دروازے کے پاس بیٹھا کرتے تھے کب آئی اچھا کیا کرنے بیٹھتے تھے وہاں؟ جی جب عبداللہ باہر تشریف لاتے تو ہم ان کے ساتھ مسجد چل پڑتے یعنی راستے میں بھی استفادہ کرتے ایک دن ابو موسا شریف ہمارے پاس آئے اور پوچھا ابھی تک ابو عبدالرحمن یعنی عبداللہ بن مسعد تمہارے پاس نہیں آئے ہم نے جواب دیا نہیں تو ابو موسا ہمارے ساتھ بیٹھ گئے یہاں تک کہ عبداللہ بن مسعد باہر تشریف لائے جب وہ آئے تو ہم سب اٹھ کر ان کے پاس آ گئے ابو موسا نے ان سے کہا اے ابو یعنی اے عبداللہ بن مسعود آج میں نے مسجد میں ایک ایسا کام دیکھا ہے کہ مجھے اس پر بہت حیرانی ہوئی لیکن اللہ کے فضل سے وہ نیکی کی ایک صورت لگتی ہے عبداللہ بن مسود نے پوچھا وہ کیا ہے انہیں جواب دیا اگر آپ زندہ رہے تو خود ہی دیکھ لیں گے میں نے مسجد میں کچھ لوگوں کو دیکھا وہ حلقے بنا کر بیٹھے ہوئے اور نماز کا انتظار کر رہے ہیں ان کے سامنے کنکریاں پڑی ہیں یعنی پتھر کٹے کیوں ہیں ہر ایک حلقے میں یعنی گروپ میں ایک شخص ہے جو یہ کہتا ہے سو مرتبہ اللہ کور پڑھو تو لوگ سو مرتبہ اللہ کور پڑتے ہیں پھر وہ کہتا ہے سو مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو تو وہ سو مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے پھر وہ کہتا ہے سو مرتبہ سبحان اللہ پڑھو تو وہ لوگ سو مرتبہ سبحان اللہ پڑھتے عبداللہ بن مسعود نے ان سے پوچھا تم نے ان سے کیا کہا یعنی تم نے یہ دیکھا تو کیا, کیا؟ ان جواب دیا میں نے آپ کی رائے کے انتظار میں ان سے کچھ نہیں کہا یعنی پہلے میں آپ سے کنسلٹ کر لوں عبداللہ بن مسعود نے کہا تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ اپنے گناہ شمار کریں اپنی سو غلطیاں بھی شمار کریں اور تم نے انہیں ضمانت کیوں نہیں دی کہ ان کی نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی اگر واقع وہ نیکیاں ہوں یعنی یہ کہنا تھا کہ واہ بہت اچھا کر رہے ہو اور یہ جو کچھ کر رہے ہو ضائع نہیں ہوگا پھر عبداللہ بن مسعود چل پڑے ان کے ہمراہ ہم بھی چل پڑے یہاں تک کہ عبداللہ ان حلقوں میں سے ایک حلقے کے پاس آئے ایک گروپ کے پاس ہے اور ان کے پاس کھڑے ہو کر پوچھا تم لوگ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اب یہ بھی دیکھتے جائیے ان کا معاملے کا انداز یہ معاملہ سیکھنے والے خود آ کے تحقیق کی سن لیا تھا لیکن آ کے پوچھا کیا کر رہے ہو تم ابو عبد الرحمن یہ ہیں جن پر ہم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, اور سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں. عبداللہ بن مسود نے کہا تم اپنے گناہوں کو گنو میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ تمہاری نیکیوں میں سے کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی اے امت محمد افسوس تم پر تم کتنی تیزی سے ہلاکت کی طرف جا رہے ہو ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تمہارے درمیان بکثرت موجود ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ابھی پرانے نہیں ہوئے ان کے برتن ابھی ٹوٹے نہیں یعنی جو آپ چھوڑ کے گئے ہیں وہ ابھی ویسا ہی ہے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کیا تم ایسے طریقے پر ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے یعنی آپ کی زندگی میں تو ایسا کوئی عمل مسجد میں نہیں ہوا تھا یا پھر تم گمراہی کا دروازہ کھولنا چاہتے ہو لوگوں نے ارض کی واللہ یا ابا عبدالرحمان ماں اللہ کی قسم ہے ابو عبد الرحمان ہمارا ارادہ صرف نیکی کا ہے ہم تو نیکی سمجھ کے ذکر کر رہے ہیں اس طرح بیٹھ کے ابن مسود نے کہا وہ کم مری دل خیلو سی بہ کتنے لوگ ہیں جو نیکی کا ارادہ تو کرتے لیکن اس تک پہنچ نہیں پاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کچھ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا حالانکہ وہ بڑا نیکی کا عمل کر رہے بظاہر کیا کر رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں یا اس کو سمجھ رہے ہیں لیکن وہ اندر نہیں جا رہا اور اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم ہو سکتا ہے ان میں سے اکثریت تم لوگوں کی ہو جنہوں نے قرآن پڑھا اور ان کے وہ اندر نہیں اترا پھر وہ ان کے پاس سے اٹھ گئے کتنی مختصر نصیحت تھی کوئی لڑائی نہیں کی جھگڑا نہیں کوئی لمبی بحث نہیں یہ کہہ کے چلے گئے امر بن سلمہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان حلقے والے کی اکثریت کو دیکھا کہ وہ نہروان والے دن خوارج کے ساتھ مل کر ہم پر نیزانداری کر رہے تھے یعنی جو بدت کا آغاز ہوتا ہے اس کا انجام بھی پھر ایسا ہی ہوتا ہے وہ پھر اصل دین پر رہ نہیں سکتا تو یہ جو نیکی کے روپ میں بدھی ہے نا یہ بہت خطرناک بہت باریک فائن لائن ہے اور اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے یہ سننا نا دارمک ہے اور اس کو البانی نے صحیح قرار دیا سلسلہ صحیحہ میں تو کوئی بھی نیا کام جو اگر سنت کے مطابق نہیں تو وہ کیا ہے رد بخاری کی وہ مشہور حدیث ہے کہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں ان کے گھر گئے اور ان کی بیویوں سے پوچھا کہ آپ کی عبادت کیسی ہے اور آپ کا طریقہ کیا ہے تو جو کچھ انہوں نے بتایا اس کو انہوں نے بہت ہی تھوڑا سمجھا اور کہا کہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں اس لیے آپ کو تو زیادہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں ایک نے کہا کہ میں تو ساری رات عبادت کروں گا اور سوؤں نہیں دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا چھوڑوں گا نہیں تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا یہ سب کیا تھا کس نیت سے کر رہے تھے نیکی کی نیت سے عبادت کی نیت سے ثواب کی نیت سے لیکن کیا یہ نیکی تھی نہیں. جب آپ کو پتا چلا تو کیا آپ خوش ہوئے کتنے نیک لوگ ہیں انہوں نے تو اتنے اتنے کام اپنے ذمہ لے لیے کیا فرمایا آپ ناراض ہوئے ممبر منگوایا اسلا تو جامع سو لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اللہ کی قسم اللہ رب العالمین سے میں تم سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں میں تم میں سب سے زیادہ متقی ہوں لیکن اگر میں روزے رکھتا ہوں تو افطار بھی کرتا ہوں نماز پڑھتا ہوں تو سوتا بھی ہوں اور نکاح بھی کرتا ہوں جس نے میرے طریقے سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں من رغبہ انسنتی پلائی مننی اتنا ہی دین کافی اتنا ہی عمل کافی اگر آپ کو مثلا کوئی کچھ کرتا ہوا دکھائی دے نا اور آپ کو شک پڑے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں یا آپ نے دیکھا دیکھو ہمیشہ سے لوگ آپ کے گھر میں کرتے چلے آ رہے اور آپ بھی ساتھ شامل ہیں پھر یقا یقا آپ کو خیال آتا ہے کہ اس کو کو خیال اس چیک کرنا چاہیے تو پھر آپ کیا کریں گے معلوم کریں گے کہ للت القدر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا آپ کو ایک تجسس لگ جائے گا ایک علم کی طلب لگ جائے گی اور آپ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک آپ کو سارا نہ پتا چل جائے پھر صرف پتا نہیں چل جائے بلکہ یہ کہ اس کے سورسز چیک کریں گے کہ اوتھنٹک بھی ہیں یا نہیں ایسی ادھر ادھر کی کتابوں سے جمع کر لیا ہے. آپ کو معلوم کہ ایک نفل نماز کی تحقیق کے لیے لوگ سینکڑوں میل سفر کرتے تھے ایک زمانہ وہ تھا کہ میں اس سے جا کے پوچھوں جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہو یا آپ کے کسی صحابی سے سن رکھا ہو کہ وہ مجھے وہ طریقہ بتائے لوگ اتنا زیادہ احتیاط برتنے والے بھی تھے آج ہمارے اوپر کتابوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں لیکن ہمارے پاس فرصت ہی نہیں کہ ہم اصل کو چیک کریں تو جب بھی کوئی بتایا نیکی کا کام تو ذرا سا تکلیف کر کے اس کو مزید آگے دیکھنے کی کوشش کرے اب یہ انہوں نے سوال کیا کہ بیس تراوی ہے کہ آٹھ ہے ٹھیک ہے اچھا میں نے کہا کہ پڑھ کے آئیے کہ جس نے آٹھ کیا وہ کیا دلیل دیتا ہے اور جس نے بیس کیا وہ کیا دلیل دیتا ہے دونوں کی دلیل کو پڑھیے اور آپ بہت آسانی سے فیصلہ کر لیں کسی کی میری تیری بات پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں میں نے اسی لیے رہا رہے کتاب پڑھ لیجیے تو پھر اگر ان کی کسی بات سے اتفاق نہ کریں تو آپ مزید تحقیق کریں ٹھیک ہے دل بھی ایک مفتی ہوتا ہے وہ اندر سے بول اٹھتا ہے ٹھیک ہے نہیں دہ ما یوری بک الا ما یوری بک جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو تبھی لینا دو اس کو کیونکہ فی الفا گنا وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک جائے وہ کرے علیہس اور تم ناپسند کرو کہ لوگوں کو پتا چلے یہ بات اچھی نہ لگے تم کو تو میار ہونے چاہیے نا کہ کیا صحیح اور کیا غلط اس کا پتا ہونا چاہیے آگے چلتے ہیں عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں سنت میں درمیانی چال بدت میں کوشش کرنے سے زیادہ بہتر ہے یعنی بدت میں تھکنے سے بہتر ہے کہ تھوڑی سی سنت اختیار کر دی جائے اور دین جو ہے وہ خواہشات پر عمل کرنے کا نام نہیں دین خواہشات پر عمل کرنے کا نام نہیں قران مجید سورۃ القصص 50 میں اتا ہے وہ من ادل ممن تباع هواه بغیر هدن من اللہ اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر محض اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہو۔ سورۃ 26 میں اتا ہے الا تتبع الهوى فيدلك عن سبيل اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا ورنہ یہ بات تمہیں اللہ کی راہ سے بہکا دے گی۔ سورۃ فاطر ایت 8 میں آتا ہے افا مَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ أَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنَا کتنی زبردست ایت ہے یہ فإِنَّ اللَّهَ يَدُلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ بھلا جس شخص کا برا عمل خوشنما بنا دیا جائے اور وہ اسے اچھا سمجھنے لگے برے عمل کو اللہ تعالی اسی طرح جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ آتا یہ اکم بال اخری سے مراد کیا کہ دنیا کے خواہشات اور اپنی مرضی کا دین گڑ کے اسی میں گم ہیں اصل کو دیکھتے ہی نہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ اہل بدت سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے قرآن مجید میں آتا ہے وقد نظل علیہ کم ان تم آیات اللہ پلا اپنی کتاب میں یہ حکم پہلے نازل کر چکا ہے کہ جب تم سنو کہ آیات اللہی کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو وہاں ان کے ساتھ مت بیٹھو کیوں کیا ہوگا ورنہ پھر اس کی جج کو اتر جائے گی حتیٰ کہ لوگ کسی دوسری بات میں لگ جائیں آدات میں لگ جائیں عبادات کے ایسے طریقے چھوڑ کے تو ٹھیک ہے ورنہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو جاؤ گے انہی میں شمار ہو گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانے میں جھوٹے دجال لوگ ہوں گے تمہارے پاس ایسی حدیثیں لائیں گے جن کو نہ تم نے نہ تمہارے آبا و اجداد نے سنا ہوگا تم ایسے لوگوں سے بچتے رہنا کہیں وہ تمہیں گمراہ اور فتنے میں مبتلا نہ کر دیں اب اس کا یہ معنی نہیں کہ کام علمی کی وجہ سے اگر ہم نے کوئی حدیث نہیں سنی ہوئی تو وہ کسی نے سنائی تو وہ ہمیں کو بدت کی طرف لے جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ گھڑ کے لا رہا ہے اصل ہے ہی نہیں دیکھیے بدعت اور سنت میں فرق کیا ہے سنت کی اصل ہے اور بدت کی اصل کوئی نہیں تو یہاں جھوٹی حدیث مراد ہے جو اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے لوگ بازو کا گڑ لیتے ہیں کوئی محنت نہیں کرتا کہ جو صحیح بات جانتے ہیں وہ تھوڑی سی تکلیف زیادہ کریں ذرا دن رات محنت کریں اور میڈیا پہ جا کے کچھ کریں جب آپ خود کچھ نہیں کرتے تو پھر جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں ٹھیک ہے نا یعنی یہ ایسا ہی ہے جیسے جب انگریزوں نے میزائل بنا لیے تھے اور ترکی حکومت کے پاس صرف توپیں تھی تو وہ اس کا مقابلہ میزائلوں کا توپوں کے ساتھ کر رہے تھے تو پھر باقی کیسے رہیں یعنی کہ کس طرح جیت سکتے ہیں آپ کوئی بھی جنگ جب تک ایٹ پار نہیں ہے آپ یا آپ کے پاس وہ نہیں ہے جو دوسرے کے پاس ہے تو آپ تو نہیں جیت سکتے تو پہلے کیا کرنا ہے آپ کو تو وہ تو بنائے تو اب یہ تو ہم شکایت کرتے رہے ہیں کہ میڈیا پہ موزوں حدیث میں بیان کرتے ہیں لیکن یہ کیوں نہیں ہم کوشش کرتے کہ ہم بھی آپ اسے کتنے لوگ اخبار میں لکھتے ہیں کوئی نہیں لکھتا کتنے لوگ کوئی ریڈیو پہ پر کوئی پروگرام کرتے انہوں نے ایک ہاتھ کڑا ہوا کوئی کیا ہوگا اب کی بات نہیں ہے ماضی کی کوئی بات ہو رہی اچھا پھر اسی طرح یعنی ہم کچھ اور کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے تو جو ہماری مین سٹریم ہے وہ تو وہ اخبار پڑھ رہی ہے نا اپنے علم کے اضافے کے لیے یہ ٹی وی دیکھ رہی ہے ریڈیو سن رہی ہے, ہے نا اچھا وہاں کوئی بھی کام کرنا ہو تو اس کے لیے سو ہوجتیں لے آئیں گے یہ حرام ہے وہ حرام ہے وہ حرام ہاں اس کی اصل موجود ہو دیکھو الوداع تو تمہیں اور سنت آئے گی تو بدت جائے گی اگر آپ نے سنتوں کو زندہ ہی نہیں کیا تو بدت نہیں جا سکتی لوگوں کو صحیح بات پتہ ہی نہیں اور اختلافی باتوں سے نہیں شروع کریں کیونکہ دین کا طریقہ نہیں قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کتاب سے بھی بات کرنے کے لیے جب کہا گیا تو کیا کہا قُلْ سَوَائِم <وَبَيْنَكُم> ایک کل یا اہل الم بین بین اکو گراؤنڈز پہ کامن گراؤنڈز پہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان کامن باتیں اللہ محمد الرسول اللہ. یہ بھی مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں. قرآن اللہ کی کتاب ہے آپ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں حدیث آپ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں اچھا چلیے اب ہم کیا کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں قرآن سے دیکھتے ہیں حدیث میں دیکھتے ہیں آپ جو بات کرتی ہیں اس کی بھی اصل دیکھ لیتے ہم اب آپ کہیں گے کہ نہیں بات اسکالرس بھی یہ کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے بنی اسرائیل کے بھی اسکالرس تھے شاید آپ کے اسکالر سے زیادہ ہی مہنتی ہوں لیکن کیا کسی کا اسکالر بن جانا اس بات کی دلیل ہو جاتا ہے کہ اس کی ہر بات صحیح ہو گئی کیا وہ انسان نہیں اس کی خواہشات بھی ہو سکتی ہو سکتا وہ اپنی کسی خواہش کے پیچھے چل رہا ہو قرآن مجید میں ایسے کسی اسکالر کا ذکر ہے کہ جو اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا کیا آتا ہے اس کے بارے میں یہ فیکٹ ہے نا دس از اے فیکٹ سورت اللہ راخ میں آتا ہے 175. پڑھ سنا ان کو خبر اس شخص کی جس کو ہم نے اپنی آیات دی منها اس نے کیا کیا جان چھوڑا کے نکل گیا کمسل انتہ ملاحت ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا فَقْسُسِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ تو اصل کیا ہے علماء اصل ہے اصل کیا ہے اصول کس کو کہتے ہیں قرآن و سنت کو کسی بھی دور میں کہیں بھی کچھ بھی دیکھنا ہو اصل میں دیکھیں ٹھیک ہے نا کچھ چیزوں کے اندر جیسے عام پڑھنے میں اگر آپ کا ٹیسٹ ڈیویلپ ہو جاتا ہے نا تو آپ کبھی بھی بور نہیں پھر ہوتے اس سے جب پڑھتے آپ کو نیا لگتا ہے یا نہیں جو لوگ آپ میں سے کئی چارجز تیسری چوتھی چوتھی دفعہ تفسیر سن رہے ہیں پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے انسان کے جسمانی تھکاوٹ اور وہ ایک اور چیز ہوتی ہے لیکن کبھی انسان یہ کہے کہ میں قرآن پڑھ کے بور ہو گیا ہوں کوئی بھی صاحب ایمان نہیں کہہ سکتا تھک جاتا ہے انسان ضرور انسان ہے نا بور نہیں ہوتے کیوں ہر دفعہ نیا مطلب سمجھ آ رہا ہوتا ہے دیکھیے اب آپ خود اینالائز کیجیے اپنے سوال کو انہوں نے کہا سنت کو فرض کا درجہ نہ دیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثلا نفلی روزہ مہینے میں تین روزے رکھنے آپ اس کو کبھی بھی نہ چھوڑیں چاہے سفر ہو حضر ہو اور چاہے بیمار ہو یا کوئی مہمان آئے ہوں آپ کے نہیں میں نے تو یہ اپنے اوپر فرض کیے ہوئے ہیں یا شوہر اجازت نہ آپ کے نہیں میں نے تو فرض کیے ہوئے کیا ہمیں حق ہے کہ نفل کو فرض کریں نہیں ان کی بات کا یہ مطلب ہے جو آپ کوٹ کر رہی ہیں اس کا مانا ہے پلیہ یو خالف ہوں نہ ان امری ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو آپ کے حکم کی مخالفت کرتے وہ کیسے ہوگا اسی مثال میں کہ کوئی کہے کہ مہینے کے یہ تین روزے جو ایام بیس کے روزے ہیں یہ کسی نے ایسے گھڑ لیے ہیں. یہ مت رکھو کوئی اس سے روکنا شروع کر دے کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان کی فضیلت اور آپ کہہ رہے ہیں دین کا حصہ نہیں یہ مخالفت ہوگی یہ دو میں فرق ہے ٹھیک چلی ہے چلیے آگے چلتے ہیں اچھا بدت کے عام ہونے کی وجوہات آپ نے پڑھی ہیں ایک دو چیزیں اور بھی اس میں ایڈ کر لیجئے کہ سابقہ امتوں کی تقلید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ پہلی امتوں کے طریقوں کی قدم بقدم پیروی کرو گے یہاں تک کہ اگر وہ لوگ کسی گوہ کے سراخ میں داخل ہوئے تو تم بھی ان کی پیروی کرو گے تم بھی جاگوسو گے کیونکہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت کرے گا انہیں جیسے رحبانیت ہے تو اگر ہمارے دین میں کوئی اس طرح کا فقیر بن جائے اور کچھ کھائے پیے نہ شادی نہ کرے یہ سمجھ کے کہ زیادہ سواب ہے شادی نہ کرنا تو یہ کیا ہوگا سنت کے طریقے سے نہاف ہوگا پھر ایک اور وجہ اپنی پیروی کروانا سنت کیا ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کریں تو کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ لوگ ان کو فالو کریں اپنی پیروی کرانا اپنے پیچھے لگانا معذرض کہتے ہیں تمہارے بعد بہت فتنے ہوں گے مال بہت بڑھ جائے گا قرآن کھول کر عام کر دیا جائے گا حتیٰ کہ مومن منافق مرد عورتیں چھوٹا بڑا غلام آزاد سبھی اسے حاصل کریں گے علم بہت بڑھ جائے گا اس طرح اور ایسا ہوگا کہ کہنے والا کہے گا لوگوں کو کیا ہوا میری پیروی نہیں کرتے حالانکہ میں نے قرآن پڑھ رکھا ہے لوگوں کو کیا ہوا کہ میری پیروی نہیں کرتے حالانکہ میں نے قرآن پڑھا ہوا ہے اب اگر کسی خاندان میں کوئی ایک لڑکی نے پڑھ لیا اور وہ یہ چاہے کہ لوگ اس کے طریقے پہ چلے تو اسے اپنے طریقے پہ نہیں چلانا اسے کس چیز کی طرف دعوت دینی ہے دعوت الا لوگوں کو کس سے جوڑنا ہے اللہ سے جوڑنا ہے یہ اصل دین کی دعوت تمام تیغبروں نے کیا کیا انا وہ کہے گا یہ لوگ اس وقت تک میری پیروی نہیں کریں گے حتی کہ میں ان کے لیے کوئی نئی اختراع کروں یعنی میرے فین نہیں بن رہے مجھے کوئی نئی چیز دین میں لانی چاہیے چنانچہ تم اپنے آپ کو اس کی بدت سے بچائے رکھنا اس کی بدت دلالت اور گمراہی ہوگی اب یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ لوگ آ نہیں رہے کیونکہ وہ کچھ اور پسند کرتے ہیں تو میں ذرا دین میں کوئی ایسی چیز ڈالوں کہ ان کی پسند کا دین بن جائے کرسچینٹی میں بگاڑ کس وجہ سے آئے اسی وجہ سے آیا نا کہ جب ان کی تبلیغ مختلف علاقوں میں گئی تو جس جس علاقے میں گئی انہوں نے اس لوکل کلچر کو دین کا حصہ بنا لیا اور اس طرح اصل شکل دین کی کچھ سے کچھ بن گئی کہ اس علاقے کے لوگ ڈانس پسند کرتے ہیں لہذا کوئی ایسا ڈانس دین میں ڈال دو کہ جس سے لوگ اسلام کی طرف آ جائیں تو پھر وہ اسلام کی طرف نہیں آ رہے وہ دراصل اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں وہ وہاں ان کو اس شکل میں مل رہی تھی ہاں اس شکل میں مل گئی تو اصل دین تو پیچھے ہی رہ گیا پھر کیا فائدہ اس کا ٹون بھی آپ دیکھیے ٹیون جو ہے وہ اسی پہ کرتے ہیں ہاں یہ تو ہو چکی نا بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت نیک تھے تو ہم تو نیک نہیں ہیں لہٰذا بہتر ہے ہم چار کے بجے آٹھ فرض کے کر لیں تو یہ نہیں کر سکتے پھر غلوم گلوب ایک وجہ ہوتی غلوب کیا ہوتا ہے یا اہل اللہ تلوفی دینی کم اے کتاب اپنی دین میں غلوب نہ کرو دین کم ویل سے بچو کیونکہ تم سے پہلے لوگ دین و گلوب کی وجہ سے ہلاک ہوئے تھے گلوب ہوتا ہے دین میں اضافہ ہی کی ایک شکل یعنی حد سے بڑھنا اب بدت کے چند نقصان اگر نقصان پتہ چل جائے تو پھر بھی شاید باز آ پہلی بات تو وہی آج پلیح الفاظ جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائے یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ پہنچ جائے پھر یہ یاد رکھے کہ بدعت بدت بدترین گناہ ہے ہاں وہ نیکی کا کام ہے لیکن وہ گناہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر خطبہ میں فرماتے تھے کتاب اللہ ودی حدی محمد و کلال ثنا کے بعد بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور بہترین سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اور سارے کاموں میں بہترین کام نئے نئے طریقے ہیں اور ہر بدت ہر نیا طریقہ بدت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے بدتی پر لانت اور بدتی کے حمایتی پر بھی لانت کی گئی ہے صحیح بخاری کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو اس جگہ سے اس جگہ تک حرم قرار دیا تھا اور فرمایا تھا جو شخص جہاں کوئی بدت ایجاد کرے یا کسی بدتی کو ٹھکانہ دے اس پر اللہ فرشتوں اور تمام لوگوں کی لانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بدعت ایجاد کی پھر اس پر عمل کیا گیا تو اس پر ان عمل کرنے والوں کے برابر ببال ہوگا یعنی اگر کسی نے دین میں بدعت ایجاد کی جو جو اس کو فالو کر رہا ہے سب کا گناہ موجد پہ آئے گا اور ان کے وبال میں کچھ بھی کمی نہ کی جائے گی امام مالک کہتے ہیں جو یہ سمجھے کہ دین میں اچھی بدعت درست ہے تو گویا اس نے یہ سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام رسالت میں خیانت کی ہے کچھ بھول گئے تھے کچھ چھوڑ گئے کیونکہ اللہ کا فرمان ہے آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور تمہاری نعمت تم پر تمام کر دی اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا پھر یہ کہ بدت سنت کو ختم کر دیتی ہے حسان بیان کرتے ہیں کہ جو بھی قوم اپنے دین میں نئی بدت ایجاد کرتی ہے اللہ تعالیٰ ان میں سے اس بدت جیسی سنت کو اٹھا لیتا ہے اور پھر اسے دوبارہ ان لوگوں کے پاس قیامت تک نہیں لوٹاتا کتنی بڑی خیر سے لوگ محروم ہو جاتے اتنا ڈرنے کی ضرورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ منورہ حرم ہے جو شخص اس میں کوئی بدت ایجاد کرے یا بدتی کو ٹھکانہ دے اس پر اللہ کی فرشتوں کی تمام لوگوں کی لانت ہے قیامت کے دن اللہ اس سے کوئی فرض یا نفلی عبادت قبول نہ کرے گا اچھا عام جگہوں پر بھی بدعت کی بمانت ہے لیکن مدینہ میں بدعت کی جات اور زیادہ بری کیوں کیونکہ اس طرح تو دین مکس اپ ہو جائے گا نا؟ پھر یہ ہے کہ بدعت امت میں تفرقہ خواہش ہے میری بہت فرقہ واریت ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے بدعات ہے اگر سب اصل دین پہ ہوتے تو ایک ہی ہوتے پرانی مجید میں آتا ہے ان البی نفر رقوان تم میون <يَفْعَلُون> با جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور کئی فرقے بن گئے ان سے آپ کو کچھ سروکار نہیں ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے پھر وہ خود ہی انہیں بتلا دے گا کہ وہ کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں پھر بدعت ہلاکت کا باعث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عمل میں ایک تیزی ہوتی ہے اور ہر تیزی کے بعد کمزوری ہوتی ہے یا سنت کی طرف یا بدعت کی طرف جس کا خطرہ سنت کی طرف ہو وہ ہدایت پا جاتا ہے اور جس کا خطرہ کسی اور چیز کی طرف ہو تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے یعنی ہر انسان کے اوپر مختلف کیفیات آتی ایک وقت آتا نا کہ آپ ایک کام بہت جوش و خروش اور بہت تیزی سے کر رہے ہوتے ہیں پھر اچانک آپ اس میں بریک کر لیتے ہیں رک جاتا ہے پھر آپ واپس لوٹتے ہیں اس بریک کے بعد تو کچھ لوگ تو سنت کی طرف لوٹ جاتے ہیں اور کچھ بیدت کی طرف راستہ بدل لیتے ہیں تو جس کا فطرہ یعنی وہ جو بریک ہے وہ اگر سنت کی طرف ہو تو ہدایت پہ اور فطرہ اگر کسی اور چیز پہ ہو تو ہلاکت ہے بدت ہی اللہ کو انتہائی ناپسند ہے کیونکہ وہ دین کو اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے نا تین قسم کے لوگ اللہ تعالی کو انتہائی ناپسند ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور مبہوز ترین ہے نمبر ایک حرم میں الہاد برپا کرنے والا اسلام میں جاہلیت کے طریقے چاہنے والا اور کسی آدمی کا ناحق خون کرنے کے لیے کوشاں رہنے والا یعنی بے وجہ کسی کو مارنے کی کوئی پلاننگ کر رہا ہوں کسی بے قصور کو بدتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش یعنی شفات سے محروم رہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے دو قسم کے افراد کے حق میں میری سفارش قبول نہ ہوگی نمبر ایک انتہائی ظالم حکمران اور نمبر دو غلوب کرتے ہوئے دائرۂ دین سے خارج ہونے والا شخص یعنی حد سے بڑھ کے جو کام کرے غالی مارقن حوزِ سے محرومی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے لیے حوض پر پیش خیمہ ہوں گا اور تم اس بات سے ڈرنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی میری طرف آئے اور پھر وہ مجھ سے ہٹا دیا جائے جیسا کہ گم شدہ اونٹ ہٹا دیا جاتا ہے تو میں کہوں گا ایسا کیوں تو جواب دیا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے جانے کے بعد کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی تو میں کہوں گا دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ پھر بدتی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی یہ بہت ڈرنے والی بات ہے انس نے مرفوع نقل کیا کہ اللہ نے ہر بدتی سے توبہ کو پردے میں رکھا ہے توفیق ہی نہیں ہوتی اس کو صحیح ترغیب و ترغیب کی حدیث ہے سفیان سوری کہتے ہیں کہ ابلیس کو گناہ سے زیادہ بدعت پسند ہے کیونکہ بدعت کے بعد توبہ نہیں کی جاتی جبکہ گناہ سے توبہ کی جاتی تو ابلیس کیا چاہتا ہے کہ انسان کیا کرے بدتوں میں پڑے رہے ہیں تاکہ توبہ بھی نہ کرے بدت ہی اللہ اور رسول پر جھوٹ باندھتا ہے جو عظیم گنا ہے بدل اکابیل منہ بلین تم القطا نا من الوتین اگر وہ رسول خود کوئی بات گڑ کر ہمارے ذمہ لگا دیتا تو ہم اس کا دایا ہاتھ پکڑ لیتے پھر اس کی رگے گردن کاٹ ڈالتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے پاس سے دین میں کوئی چیز ڈالنے کی اجازت نہیں کہا یہ کہ آپ کے بعد کوئی اور ڈالے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعمد علیہ فل من النار جو جان بوجھ کے مجھ پر کوئی چیز باندھے اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنا لے بدتی شخص سے روایت اور شہادت نہیں لی جا سکتی وہ حدسی اور رسولیوں کو اجماع ہے کہ ایسا بدتی جس کی بدعت اسے کافر بنا دے اس کی روایت قبول نہ کی جائے گی اور خاص طور پر اگر وہ بدت کی طرف دعوت دے رہا ہو. ابن سیرین کہتے ہیں کہ پہلے لوگ اسناد کی تحقیق نہیں کرتے تھے اسناد کی تحقیق کا مطلب کیا کہ ریفرنس نہیں مانگتے تھے کہ کوئی بات کو پیش کرتا تھا بدعت اور فتنہ داخل ہو گئے تو لوگوں نے کہا کہ اپنی اپنی سند بیان کرو تو کو پس جس حدیث کی سند میں اہل سنہ راوی دیکھتے تو اس کی حدیث لے لیتے اگر سند میں اہل بد راوی دیکھتے تو اس کو چھوڑ دیتے یعنی بدتیوں کی حدیث بھی نہیں لیتے تھے بدتی کا فہم بھی الٹا ہوتا ہے اس کو بات الٹے طریقے سے سمجھ آتی ہے وہ گناہ کو نیکی اور نیکی کو گناہ سمجھتا ہے اسی طرح بدت کو سنت اور سنت کو بدت سمجھتا ہے حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم بدعات ضرور پھیلیں گی یہاں تک کہ اگر کوئی بدعت چھوڑ دی جائے تو لوگ کہیں گے کہ سنت چھوڑ دی بدتی اللہ کے ذکر سے ایراس کرنے والا ہوتا ہے بدتی شخص اپنی بدت میں وقت لگا کر اللہ کا مسنون ذکر چھوڑ دیتا ہے دوران بدت اکثر نمازوں میں تاخیر کر دیتا ہے یعنی جب آپ غیر ضروری چیزیں کریں گے تو کیا ہوگا نمازیں لیٹ پڑیں گے صحابہ کے نیکی اور بدعت میں تمیز کر لینا مجاہد کہتے ہیں کہ میں اور اروا بن زبیر مسجد نبی میں داخل ہوئے وہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حضرت عائشہ کے حجرے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کچھ لوگ مسجد نبی میں اشراق کی نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے عبداللہ بن عمر سے ان لوگوں کی اس نماز کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا بدت ہے مسجد نبی میں اشراق کی نماز پڑھ رہے تھے یعنی مسجد میں لازم نہیں ہے کہ گھر سے آپ مسجد آئے اشراق پڑھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے فرض نماز بس لازم ہے وہاں پر حضیفہ کہتے ہیں ہر وہ عبادت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نہ نہیں کی تم بھی نہ کرو صدی سے بات کتنی سمپل چیز ہے جو صحابہ نہ نہیں کیا تم بھی نہ کرو ابن سیرین کہتے ہیں اہل الاحوا کے ساتھ مت بیٹھو نہ ان کے ساتھ بحث کرو نہ ان کی باتیں سنو ابو قلابہ کہتے ہیں مجھے اندیش ہے کہ وہ لوگ تمہیں بھی گمراہی پہ نہ ڈال دیں یا تم پہ دین میں چیزیں خلط ملت نہ کر دیں جن کو تم پ امام مالک کے پاس جب اہل الاحوام میں سے کوئی آتا تو اسے کہتے میں اپنے دین میں واضح دلیل پر ہوں لیکن تم شک پر ہو جاؤ اپنے جیسے کسی شکی کے پاس اور اس سے جھگڑا کرو مجھ سے مت جھگڑو یعنی میں جو کچھ کر رہا ہوں دلیل کے ساتھ کر رہا ہوں اور تمہارے پاس دلیل نہیں ہے تو جن باتوں کی کوئی دلیل نہیں ہے ان میں جھگڑے کی ضرورت نہیں جاؤ اپنے جیسے کسی کے پاس جا کے جھگڑو خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اس سے بچانا چاہیے ابن تاؤس نے اپنے بیٹے سے کہا جبکہ ان کے پاس اہل بدت میں سے ایک شخص بات کر رہا تھا اے میرے بیٹے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالو تاکہ جو یہ کہہ رہا ہے وہ مت سنو ایک دن میں دیکھ رہی تھی کہ ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا اور ایک بچی آئی اپنا مسئلہ لے کے تو کہنے لگی میرا پڑھنے کو بالکل دل نہیں چاہتا اور میں کنسٹنٹ نہیں ہوں اس میں اس میں اس میں مجھے اتنی زیادہ شدت سے اس بچے کی فکر ہوئی کہ یہ جو بیٹھا غور سے بات سن رہا ہے سات آٹھ سال کا بچہ یہ کیا سن رہا ہے اور اس کا حال کیا ہوگا میں نے اس کی ماں کو اشارے کی کہ یہاں سے نکال لو اس کو لیکن اس کو ایک اشارہ سمجھنا آیا میرا تو بعد میں میں نے خبر لی جہاں آپ دیکھیں کہ غلط قسم کی مجلس ہے تو بچوں کو وہاں سے ہٹا لیں کیونکہ چھوٹے بچے جو سنتے ہیں نا جس قسم کی باتیں ان کے دل میں بیٹھ جاتی اور بڑے ہو کر وہ اس کو اس طرح اختیار کر لیتے ہیں کہ یہ ہم نے کہیں سنا تھا یعنی ہو سکتا ہے وہ آپ ہی سے منسوب کر دیں کیونکہ آپ کے کی سامنے ہو رہی ہے وہ بات اور ابھی آپ صرف سن رہے ہیں تاکہ سن کے دوسرے کو جواب دیں دیکھیے کسی کے اصلاح کے لیے سب سے پہلا قدم ہوتا ہے کہ پہلے اس کی سنیں وہ کیا کہہ رہا ہے اگر وہ غلط بھی کہہ رہا ہے تو ذرا پیشنس کے ساتھ سن لیں اور پھر اس کے بعد آگے بڑھیں ٹھیک ہے جزاک اللہ خیران اک اللہ وی حمد کا اشد اللہ اللہ انت انتخر کا اطوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ